صفت تاثیر حضرت سید صاحب شہید رحمتہ اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے جن بے شمار نعمتوں اور صفات سے نوازا ان میں سے ایک اہم صفت آپ کی قوت تاثیر تھی اللہ تعالی نے آپ کے کلام اور آپ کی بات میں تاثیر رکھی تھی کہ وہ فورا سننے والے کے دل میں اتر جاتی تھی اللہ تعالیٰ کے ہر مقبول ولی کی طرح حضرت سید صاحب شہید بھی نماز اور نماز کی تعلیم کا خاص اہتمام فرماتے تھے توجہ اور خوشبو والی نماز سکھانے پر ہی زمانے کے کئی بڑے اہل علم آپ کے معتقد اور مرید ہوئے اس بارے حضرت مولانا عبدالحج صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ بہت معروف ہے ان حضرات نے شرط رکھی تھی کہ اگر حضرت سید صاحب ہمیں دو رکعت نماز ایسی ادا کروا دیں جس طرح کہ حضرات صاحبہ کرام رضی اللہ عنہم کی نماز تھی تو ہم آپ کے مقامات اور آپ کی ولایت کے قائل ہو جائیں گے حضرت سید صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات ان کو دو رکعت نماز ادا کروائی تو وہ زندگی کے آخر دم تک آپ کے ہم دم رفیق خادم اور مرید رہے حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز کا طریقہ خود بیان فرمایا کرتے تھے آپ کے بعض اہل علم مریدین نے حضرت سید صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان نقل کر لیا اور پھر یہ رسالے کی صورت میں حقیقت و صلات کے نام سے حضرت سید صاحب شہید کی زندگی میں ہی شائع ہونا شروع ہو گیا اسی طرح حضرت سید صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ سورہ فاتحہ کی بہت عجیب تفسیر بیان فرمایا کرتے تھے اس زمانے کے کئی نامبر اہل علم حضرت سید صاحب کی تفصیر سورہ فاتحہ سن کر آپ کے حلقہ ادارات میں شامل ہوئے آپ کی یہ تفسیر حضرت اقدس مولانا عبد الحی صاحب نور اللہ مرکد نے تحریر فرمائی اور یہ بھی حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں شائع ہونا شروع ہو گئی